اعظب اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء المہاجرین الدین اُخرجو من دیا و اموالہ یب من اللہ و ردوانہ الله اللّہ و رسول الك ولدین تبؤ ولعمان من قبلیم یوحبون منہاجر علم ولا یجدون في سدور حاجت ولا یجدون في سدھور حاجتم مما و سرون علا انف سم و لوکا نَہم خساسا و میو قشو والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم مقصد سورة الحشر یہ اترغیب علجہاد والانفاق صورت میں زواجر اور تخویفات دی جاتی ہیں منکرین کو صورت تین رقو پر مشتمل ہے پہلے رقو میں یہودیوں کی ذلت اور ان کی جلاوطنی کا بیان ہے کہ یہ لوگ بھی سابقہ مسلمان تھے اہل کتاب تھے اور پیغمبر کے ساتھ محبت میں انہوں نے شام سے یہاں تک کی ہجرت کی تھی لیکن جب تابداری نہیں کی خلاف ورزیاں کی تو دنیا میں ان کا کیا انجام ہوا دوسرے رقوع میں منافقین کو زواجر دیے جاتے ہیں علم تردین نافقو کہ منافق اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے لیکن درپردہ وہ بھی اسلام کا دشمن ہے اور آخری رکوع میں ایمان والوں کو ڈراوا دیا جاتا ہے کہ کہیں تم ان لوگوں کے نقش قدم پر نہ چلنا یہود اور منافقین کی طرح سورت کا نام سورہ بنی نظیر بھی ہے وجہ یہ کہ ان اس صورت میں یہودیوں کا ایک گروہ بنو نظیر ان کی جلاوطنی کا بیان بھی ہے اور حشر سے مراد وہی گروہ ہے ان کی جلاوطنی وہ مراد ہے چونکہ ان سے اموال یہ لیے, لیے گئے تھے بغیر لڑے تو صورت میں مال فیک کا حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ آیت نمبر چھ اور آیت نمبر سات میں مال فیک کے مصارف وہ ذکر کیے گئے اور علت ذکر کی گئی کہ یہ مالف ہے یہ مجاہدین میں مال غنیمت کی طرح کیوں تقسیم نہ کیا گیا وجہ یہ کہ کہیں مجاہدین یہ زیادہ سے زیادہ مالدار نہ ہو سکے اور یہ مال صرف انہی میں تقسیم ہو کر رہے گا اور معاشرے میں جو مالداری اور غربت کا جو توازن ہے تو اس میں ایک بہت بڑا فرق آئے گا بعض لوگ معاشرے کا ایک طبقہ وہ بہت زیادہ مالدار ہو جائے گا اور بعض لوگ وہ یوں ہی غریب رہ جائیں گے تو تاكہ مال یہ گردش کرتا رہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں صرف ذر کی وجہ سے یعنی پیسے کی بنیاد پہ یہ جی پیسہ کمانا یہ نہیں ہے جس طرح ربا میں ہوتا ہے بلکہ اسلام میں اسی پیسے کو یہ جی آپ اس پر کارخانہ لگائیں اسے ان سے مصنوعات بنائیں یہ جی اسی پیسے سے آپ کاروبار کریں تو اس سے منافع کمانا کیونکہ وہی اسی کے ذریعے مال وہ گردش میں رہتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن اگر صرف پیسے کی بنیاد پر پیسہ وہ کمایا جائے تو اس سے صرف ایک ہی شخص کو فائدہ پہنچتا ہے اور معاشرے میں وہ پیسہ وہ گردش نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کا پورا نظام ہے صدقہ فطر ہے انفاق مال لگانا اور قدم بقدم مال خرچ کرنے کی وہ ترغیب دی جاتی ہے وجہ یہ کہ معاشرے میں یہ مال یہ ایک ہی آتوں میں ایک ہی ہاتھ میں یا چند ہاتھوں میں یہ سمٹ کرنا رہے اور مال یہ گردش کرتا رہے وما آتا کم اور رسول و فخو ہُمانحا ہو ویسے تو یہ کلام یہ نص تھا نس اس بات میں تھا عبارت و نس یہاں پہ مالفے کے ساتھ یہ متعلق تھا لیکن کل ہم نے اس پہ بات کی کہ آیت کا حکم یہ عام ہے اور یہ صرف مالفے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ العبرت العمو میں لفظی لالخصوصِ سبب اور اس پر ہم نے صحابہ کرام کے حوالے دیے تھے بالخصوص بخاری اور مسلم سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور تمام مفسرین نے یہاں پہ اس بات کی تصریح کی ہے کہ آیت کا حکم یہ عام ہے ابس آیت میں لل فقرا یہی اس سے پہلے مالفہ کے مصارف وہ بیان کیے گئے تو اب یہاں پہ وہی مصارف وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ مصارف اس کے مستحقین یہ کون ہیں اس دور میں کون تھے تو یہاں پہ للفقراء المہاجرینہ اس سے پہلے عام ذکر کیے گئے کہ اللہ کے پیغمبر اس مال کو تقسیم کریں گے اور اللہ کے پیغمبر اپنے رشتہ داروں میں اور یتیموں میں مساکین میں اسمال کو تقسیم کریں گے وہی اس کے مصارف ہیں یہ تو اب یہاں پہ للفقراء المہاجرینہ تو اس کے اولین مستحق یہ وہ فقراء یہ وہ غریب ہیں اور مہاجر ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے یہاں پہ مدینہ یہ آئے تھے للفقراء المہاجرینہ یہ مال ہے یہ ان غریبوں کے لیے ہے المہاجرینہ ہجرت کرنے والے وطن چھوڑنے والے یہ الدینہ وہ لوگ اخرجوا من دیارہم کہ جنہیں نکالا گیا ہے ان کے گھروں سے وہ اور ان کے مالوں سے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا ہے اور ان کے اموال ان سے لیے گئے ہیں اور ان سے چھینے گئے ہیں یبتغون فضلا من اللہ و اور وہ چاہتے ہیں فضلاََ اور وہ چاہتے ہیں فضلا اللہ کا فضل یا محروبانی اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی اور وہ چاہتے ہیں محروبانی من اللہ اللہ کی طرف سے ورضوان اور اللہ کی رضامندی خوشنودی وہ انسرون اللہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی یہ اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں یہ الائے کہ الصادقون یہ لوگ یہ سچے ہیں اپنے ایمان میں بھی سچے ہیں اور جہاد میں بھی یہ سچے ہیں تو یہ مالف ہے یہ ان غریبوں اور ناداروں اور مہاجرین کا حق ہے یہ انہیں دیا جائے یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور انصار سے یہ کہا کہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین تم لوگوں نے انہیں اپنے گھر میں بسایا اور ان کی سال ہا سال تم لوگوں نے خدمت کی کیوں نہ اس مال کو مہاجرین غربہ میں فقرا میں تقسیم کر دیا جائے اور کیوں نہ یہ مال یہ انہیں دے دیا جائے تو تم لوگوں سے بھی وہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور یہ لوگ بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں گے لیکن انصار جی کیا کمال کا ایمان تھا ان کا انصار نے کہا ہے اللہ کے رسول یعنی ایمان جس بندے میں راسق ہو جائے تو پھر اس ایمان کا اثر انسان حیران رہ جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول یہ مال بھی انہیں دے دیں اور ہم نے انہیں جو جو اپنے اموال دیے ہیں تو وہ بھی ہمیں نہ لوٹائیں بلکہ اس سے بھی استفادہ کرتے رہیں اور ہم کسی چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی آیت میں پھر انی انصار قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے وہ انسرون اللہ و اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اللہ کہ یہ لوگ یہ سچے ہیں اپنے ایمان میں اب اس آیت میں انصار کہ یہ مالف ہے یہ ان کا بھی ہے یہ ان کا بھی حق ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ انصار میں صرف تین لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے اس مال میں سے دیا تھا اور زیادہ تر یہ مال یہ فقرہ میں تقسیم مہاجرین میں یہ تقسیم کیا گیا تھا یہ انصار میں صرف تین لوگوں کو اللہ کے پیغمبر نے بنو نظیر سے حاصل ہونے والا یہ مال یہ مال ہے یہ صرف انہیں دیا تھا والذین تبو ادارا اور وہ لوگ کے جنہوں نے جی والذین تبو ادارا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ جی ٹکانا دیا ان مہاجرین کو ادارہ جی گھر میں مدینہ میں انہیں ٹکانہ دیا اور مہاجرین کو بسایا ول ایمان یہاں پہ ال ایمان یا تو یہ مفعول ہے فعل محضوف کے لیے و آمن الامانہ اور وہ ایمان لائے تھے من قبل ہم ان مہاجرین کی آمد سے پہلے یعنی یہ پہلے سے ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی یہ لوگ یہ ایمان لا چکے تھے و تبوارا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹکانہ بنایا تھا ادارہ دار سے مراد یہاں پہ یہ مدینہ منورہ ہے کہ جن کا وہ پہلے سے ٹکانہ تھا ولدین تبوار اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹکانا بنایا تھا اس گھر کو یعنی مدینہ منورہ کے اس گھر کو انہوں نے ٹکانہ بنایا تھا ولیمانہ اور وہ ایمان لائے تھے ان مہاجرین کی آمد سے پہلے منہاجر الہم یہاں پہ انصار کی صفات وہ بیان کی جاتی ہیں اور انصار کی عجیب صفات یہ قرآن نے یہاں پہ ذکر کی ہیں جی ایک منٹ و لدین تبو یہ جی اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جی ٹھکانہ بنایا تھا جی ٹھکانہ بنایا تھا ادارہ اس مدینہ منورہ کو یعنی پہلے سے یہ ان کا ٹھکانہ تھا وَانہ اور وہ ایمان لائے تھے من قبل ان مہاجرین کی آمد سے پہلے تو یہاں پہ ان انصار کی صفات وہ بیان کی جاتی ہیں یحبون من حاجر علیہم وہ محبت کرتے ہیں من منہاجر علیہم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف عام طور پہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے آ کر ان کے علاقے میں بس جاتے ہیں تو لوگ جی انہیں زیادہ کھلے دل سے یہ خوش آمدید نہیں کہتے بلکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت پہ اثر پڑا ہے اور ان کی وجہ سے ہمارے حالات وہ خراب ہوئے ہیں یو ہیبون منہاجر علہم وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو جنہوں نے ہجرت کی تھی ان کی طرف دوسری صفت ولا یہ جدونفی صدور مہاجتاً اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتن کوئی تنگی مما او اس مال میں اس مال کی وجہ سے او کہ جو ان مہاجرین کو دیا گیا جیسے یہاں پہ بن نظیر کا یہ تمام مالف ہے یہ مہاجرین میں تقسیم کیا گیا انصار میں سے صرف تین لوگوں کو اس میں سے دیا گیا ہے لیکن ان لوگوں نے اس پر برا نہیں منایا اور ان لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے کوئی تنگی یہ نہیں آئی ان لوگوں نے کوئی اس پر خفگی یہ محسوس نہیں کی اور یہ کامل ایمان کی علامت ہے سیرون اعلیٰ انفسم ولاقان بحم خسا سا ایثار کہتے ہیں کسی اور کو اپنے آپ پر ترجیح دینا ویو اور ترجیح دیتے ہیں اعلیٰ ان اور ترجیح دیتے ہیں وہ اوروں کو اعلیٰ ان اپنے آپ پر اپنی ذات پر ان اوروں کو ترجیح دیتے ہیں و لوکا نبہم خسواصہ ی اگرچہ ہو خود انہیں خسواستاً احتیاج یا اگرچہ خود یہ محتاج ہوں یہ تنگ دست ہوں انہیں خود بھی احتیاج ہو تو تب بھی وہ اوروں کو اپنے آپ پر یہ ترجیح دیتے ہیں یہ اپنے آپ پر یہ ترجیح دیتے ہیں ضرورت سے جو زائد چیز ہوتی ہے یہ تو اس کا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا لیکن جس چیز کا انسان خود محتاج ہوتا ہے اور ایسے وقت میں اپنی حاجت کو روک کر انسان دوسروں کی ضروریات وہ پوری کرے تو یہ کامل ایمان کی علامت ہے ویو فرون انفسم ولاقان بحم خساسا و میو کا شہنفسی اب یہاں پہ ایک عام قانون یہ ذکر کیا جاتا ہے اور جو شخص وہ بچایا گیا شہ نفسی ہی یہ اپنے نفس کے بخل سے اور شح یہ بخل کا جو اعلیٰ درجہ ہے تو یہ اسے کہتے ہیں وہ میوں کشو حنفسی ہی اور جو شخص وہ بچایا گیا شہ حنفسی ہی اپنے نفس کے بخل سے فلائی کا حم المفلحون تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں یہی لوگ یہ کامیاب ہیں وہ میوں کش و حنفسی ہی فعلائی کا ایک تابعی ہے ابو الح ابو الحیاج السدی وہ کہتے ہیں طواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو یہ دعائیں یہ مانگ رہا تھا اللہم قینی شح نفسی کہ اے اللہ مجھے اپنے نفس کے بخل سے بچا تو میں نے جب دیکھا جب مجھے نظر آئے کہ یہ کون ہے یہ اس طرح کی دعا مانگ رہا ہے تو جب پتا چلا تو وہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں لا غبار تم سبیل اللہ و دخان جہنم جہنم کی آگ اور اللہ کی راہ میں ان ایک انسان نے گوڑے دوڑائے ہوں اور اللہ کی راہ میں وہ جو غبار ہے وہ جو اٹھنے والا گرد ہے تو یہ اور جہنم کا جہنم کی آگ یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے مطلب یہ کہ جہاد میں لڑنے والا اور جہنم کی آگ یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوں گے اور اسی طرح اس حدیث میں یہ بھی آتا ہے ولاشت میں شحول ایمان و فی قلب آبدن ابدا ایک مومن کے دل میں ایمان اور بخل یہ دونوں کبھی بھی جماع نہیں ہو سکتے یعنی یہ ایمان کی علامت ہے کہ انسان بخل سے بچا رہے گا اور یہ ایک کامل ایمان کی علامت ہے وَمَن میوں کش و حنف ہیی فلئےفلون تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں عیسائیت میں اللہ رب العزت نے یہ انصار کی جو صفات ہیں تو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انصار یہ ایسے لوگ تھے جو مہاجرین ان کے پاس ہجرت کر کے آئے تھے تو یہ انصار یہ ان کے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں کبھی بھی یہ بات یہ نہیں آتی کہ کسی دوسرے علاقے کے لوگ یہاں ہمارے پاس یہ آ کر بس گئے ہیں اور ان کی وجہ سے ہماری اپنی حالت وہ بھی خراب ہو گئی ہے بلکہ سچے دل سے یہ ان سے محبت کرتے ہیں یحبون من امن حاجر علیہم اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ان مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ اپنے سینوں میں کوئی حسد اور کوئی جلن کی کیفیت یہ محسوس نہیں کرتے یہ محسوس نہیں کرتے اسی وجہ سے اور قرآن یہاں پہ یہ ان کے انصار کے کامل ایمان کی گواہی دے رہا ہے ان کے دل میں ایمان کی قدر تھی اسی وجہ سے جو مدینہ ان کا اپنا علاقہ ہے تو وہ جو مٹی کی محبت ہے تو وہ ان پر غالب نہیں آئی جب انصار نے یہ دیکھا کہ مہاجرین نے ایمان کی خاطر انہوں نے مکہ چھوڑا ہے انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے اور انہوں نے اپنی مٹی جو ہے وہ چھوڑی ہے تو انہوں نے بھی ایمان کے تقاضے کو پورا کیا اور انصار نے خود انہوں نے بھی اس فرق کو مٹایا ہے کہ باہر والوں کو انہوں نے خود اپنا سردار مانا ہے یہاں پہ مدینہ میں اور یہ خود ان کے خادم بن کر انہوں نے زندگی گزاری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا تو وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ساروں کو سنایا کہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا تھا کہ خلافت اور سرداری اور سربراہی یہ قریش میں سے ہوگی تو انصار میں سے کسی نے بھی پھر یہ جرت نہیں کی اور یہ مخالفت نہیں کی کہ تم لوگ تو غیر علاقے سے آئے ہو اور اب یہاں پہ ہماری مٹی پر تم لوگ ہم پر سرداری کرو گے وجہ یہ کہ انہوں نے ایمان کو اپنا سب کچھ بنایا تھا اور انہوں نے ایمان کو اپنے دل میں وہ جگہ دی تھی حالانکہ انسار وہ یہ جانتے تھے کہ مہاجرین نے جو کلمہ پڑا ہے یہی کلمہ انہوں نے بھی پڑھا ہے لیکن جب مہاجرین نے اسی کلمے کی خاطر اور دین کی خاطر قرآن کی خاطر انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا تو انصار نے بھی کہا کہ پھر ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دین کی خاطر ان کو برابر کا بھائی مانیں اور ان کی انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ گواہی دی ہے یہی وجہ ہے کہ انصار کے اسی طرز عمل نے ایک ایسا دارالاسلام اس کی بنیاد یہ رکھی تھی کہ جس میں وہ مٹی کا جو فرق ہے تو وہ ختم ہو چکا تھا یہاں پر اس علاقے میں صرف ایمان کی قدر تھی اور یہاں پر ہر کوئی ایمان کی بنیاد پر وہ دوسرے کا بھائی تھا اور ایمان کی بنیاد پہ ایک بھائی چارہ یہ قائم تھا وہ یوسرون اعلیٰ انف اسم ولاقا نبہم خساسا بخاری اور مسلم کی روایت میں كہ جی ایک صحابی کا یہ واقعہ یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر انہوں نے ازواج متحرات کے پاس معلوم کرایا کہ آیا کیونکہ ایک مہمان آیا تھا کہ آیا کھانے پینے کے لیے کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں ہے گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے جو وہاں پہ موجود تھے تو ان سے کہا کہ کون اس کی مہمان نوازی کرے گا تو ایک انصاری صحابی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں کرتا ہوں اور وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے صابی نے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور تم روشنی کے بہانے تم آ جانا اور وہاں پہ اس روشنی کو بجھا دینا اور بچوں کو یوں ہی سلا دو اور جب ہم کھانے بیٹھیں تو تم چراغ وہ بجھا دینا تاکہ مہمان جو ہے تو وہ سیر سیر ہو کر کھائے اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا بچوں کو یوں ہی بھوکھا سلا دیا اور صبح اللہ کے پیغمبر نے اس صحابی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری یہ مہمان نوازی یہ اللہ کو بہت پسند آئی اور اسی سلسلے میں یہ آیات یہ نازل ہوئی ہے وہ سرون اعلیٰ انفسم و لوکا نبہم خساسا قرطبی نے یہاں پہ بہت سارے واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں اور ایک واقعہ جو جنگی یرموک کا ہے تو وہ بھی بڑا مشہور ہے مفسرین نے یہاں پہ ذکر کیا ہے ایک شخص ہے حذیفہ العدوی وہ کہتے ہیں کہ یرموک کے دن میں اپنے چچازاد بھائی کو میں ڈھونڈ رہا تھا اور میرے پاس کچھ پانی تھا اور میں نے کہا کہ چلو اگر اس میں زندگی کی رمک ہوئی تو میں اسے پانی پلا دوں گا اور شاید وہ بچ جائے اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ نیچے میدان میں پڑا ہوا ہے اور میں نے اس سے کہا کہ پانی تو اس نے فعشارہ براسی ہی تو اس نے اپنے سر کے ذریعے اشارہ کیا تو, تو اتنے میں قریب میں ایک شخص اس نے آہ کی صدا لگائی اور اس نے کہا کہ پہلے اسے پلاؤ جب دوسرے شخص کے پاس میں گیا تو وہ ہیشام ابن العاص تھے تو میں نے کہا کہ میں آپ کو پانی پلاتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں اسے پانی پلا رہا تھا تو اتنے میں ایک اور شخص نے پانی کی صدا لگائی آہ کی اس نے اور میں جب اس کے پاس پہنچا فا ہوا قدمات تو میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح وہ نکل چکی تھی اور میں جب ہیشام کے پاس آیا تو وہ بھی جا چکے تھے اور میں جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے تو ایک دوسرے پر وہ جان چھڑکتے تھے اور ایک دوسرے سے وہ اپنے آپ کو قربان کرتے تھے وہ میوں کا شوہ نفسی هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور جو کوئی بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے فعلا کوم المفلحون تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں یہ لوگ یہی کامیاب ہیں صحابہ کرام ان کا معاشرہ یہ انہی صفات پر بنا تھا اسی وجہ سے ایک کامل اور مکمل معاشرہ یہ بنا تھا میں نے پرسوں ہمارا ایک گروپ ہے تدبر قرآن کے نام سے تو میں نے اس میں ایک پوسٹ وہ میں نے وہ شیئر کیا تھا کہ قرآن مجید ایک میسج میں نے وہاں پہ شیئر کیا تھا کہ قرآن مجید بالاخر صحابہ کرام کی اتنی عدالت اور صحابہ کرام کی اتنی صفات یہ کیوں بیان کرتا ہے اتنے زور و شور سے تو اس کی وجہ میں نے بیان کی کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یا پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں پہ بھی دیکھیں تو صحابہ کرام کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں صحابہ کرام کو تاریخ کی کرام کی تاریخ کو دیکھنے کے لیے ایک ان لوگوں کی تصویر ہے اور ایک ان لوگوں کا آئینہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی عدالت کو سمجھتے ہیں اور جو صحابہ کرام کی جماعت کو یہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ سے اور ان کی تربیت میں پلے بڑے لوگ وہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ جو نیکوکار لوگ تھے اور جنہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا تھا تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی اسی لیے روایات میں جب صنعت سے ہم بحث کرتے ہیں تو دیگر راویوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں سکا ہے فلاں غیر سکا ہے لیکن صحابہ کرام وہ سارے کے سارے وہ عدول ہیں صحابہ کرام میں پھر اچھے برے کو ہم نہیں دیکھتے کہ یہ سکہ ہے اور یہ روایت میں یہ غیر سکا ہے روایت میں سند میں پھر ہم ایسا نہیں کہتے وجہ یہ کہ صحابہ کرام ان کی عدالت قرآن نے خود بیان کی ہے انہیں قابل اعتبار اللہ نے خود قرار دیا ہے تو ایک صحابۂ کرام کو دیکھنا ہے اس اینگل سے اور اس زاویے سے الحمدللہ اور یہ امت میں ایک بہت بڑا گروہ اور جو خصوصاً جو اہل سنت ہیں عام طور پہ جنہیں سنی کہا جاتا ہے وہ صحابۂ کرام کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں لیکن امت میں صحابۂ کرام کی جماعت کو ایک ٹولہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اہل تشیع اور امامیہ اثن آشریہ والے اور جس کی دنیا میں یہاں پہ جو نمائندگی کرتے ہیں تو وہ ایران ہے اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی پوری دنیا میں لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں تو ایک صحابی کرام کی جماعت کو شیعوں کے اینگل سے وہ دیکھنا ہے شیعہ کہتے ہیں اہل تشیع کہ صحابی کرام کی جماعت سوائے چند لوگوں کے اور وہ بھی اہل بیت میں سے جو ہمارے سر کے تاج ہیں سوائے اہل بیت میں سے اور گنتی کے چند لوگوں کے سارے کے پر وہ تبرہ کرنا انہیں لان تان کرنا ان پر گالیاں بکنا یہ ان کے زاویے سے صحابہ کرام کو دیکھنا ہے میں نے وہاں پہ یہ ذکر کیا تھا کہ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام یہ رہتی دنیا تک اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے تو ان کی بات اس لیے درست ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تیئیس سالہ دور میں ایک ایسی جماعت بنائی تھی کہ ان کی تربیت میں جو لوگ وہ پلے بڑے تھے تو قرآن میں یہ اثر ہے اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات میں یہ اثر ہے کہ ایسی جماعت انہوں نے بنائی تھی کہ جو جن میں مال کی لالچ نہیں تھی جن میں عہدوں کی لالچ نہیں تھی اور وہ ایسے کامل ایمان والے تھے کہ قرآن نے ان کا نقشہ یہاں پہ ان آیات میں یہ ذکر کیا ہے آپ لوگوں نے سورہ حشر کی ان آیات میں انہیں ملاحظہ کیا ایک ایسی جماعت اللہ کے پیغمبر نے تیار کی تھی لیکن اگر شیوں کے زاویے سے دیکھا جائے تو ان کے نزدیک یعنی اللہ کے پیغمبر انہوں نے تیئیس سالہ محنت کی لیکن اس محنت کے نتیجے میں سوائے چند لوگوں کے جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کے پیغمبر تو یہ سارے کوئی مال اور دولت اس کی دوڑ میں وہ لگ گئے تو کوئی عہدوں کی ریل پیل میں اس میں لگ گئے اور وہ ایمان پر برقرار وہ رہ نہ سکے تو اب اگر ایک شخص آج کے دور میں وہ ایمان لانا چاہتا ہے اگر وہ یہ سوال کرے اور یہ اعتراض کرے کہ تم لوگ تو خود ان لوگوں پر لان تان کرتے ہو جو تم لوگوں کے پیغمبر کے براہ راست شاگرد ہیں تو اللہ کے پیغمبر تمہارے بقول وہ اپنی محنت میں وہ کامیاب نہیں ہوئے تو آج تم ہمیں اسلام کی دعوت وہ کیسے دیتے ہو اور اس دعوت میں اور اس قرآن میں اتنا اثر ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کا پیغمبر وہ سوائے گنتی کے چند لوگوں کے وہ اتنے لوگوں کو بھی نہیں بنا سکا کہ بس ان کی وفات کے بعد وہ سارے وہ ان کی راہ سے وہ پھر گئے مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے مالک ابن مغول ایک راوی ہے وہ کہتا ہے امام شعبی ایک تابی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں امام شعبی نے اپنے شاگرد مالک ابن مغول سے کہا کہ اے مالک یہود و نصارہ وہ ایک بات میں شیوں سے اور روافض سے وہ اچھے ہیں یہودیوں سے جب پوچھا گیا کہ تمہارے دین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین لوگ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ کے صحابہ ان کے جو ساتھی ہیں نصارہ سے جب پوچھا گیا کہ تم لوگ تم میں سے بہترین لوگ حضرت عیسیٰ کے بعد کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے حواری اور جب روافذ سے پوچھا گیا کہ تمہارے دین میں رسول اللہ کے بعد جو مسلمانوں میں جو سب سے بدترین لوگ ہیں تو وہ کون ہیں تو روافظ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی وہ بدترین لوگ ہیں کہ اللہ اللہ کے پیغمبر کے بعد امت میں جو سب سے بدترین لوگ تو روافظ جواب میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور انہوں نے غاسبانہ ان چیزوں پر یہ قبضہ کیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تقیہ کیا تھا اور تقیطََ انہوں نے ابو بکر کی بھی بیعت کی تھی حضرت عمر کی بھی کی تھی اور حضرت عثمان کی بھی کی تھی تو یہ کتنا ایک خراب نقشہ دنیا والوں کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں اب مالف ہے کے جو تیسرے مصداق ہیں اور یہاں پہ جو مستعق ہیں تو وہ ولدین جاؤ ممباد اور یہ مالف ہے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جاؤ ممبادہ کہ جو آئے ان انصار اور مہاجرین کے بعد یہ قولونا اور وہ کہتے ہیں لیکن یہ لوگ یہ کیا کہیں گے یہ ان صحابہ کرام کے لیے دعائیں مانگیں گے یہ قلون کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب اخفر لنا بخش دے ہمیں سبکون سبقونا ایمان اور ہمارے بھائیوں کو الدین وہ لوگ سبقونا بال ایمان کہ جنہوں نے سبقت کی ہے ہم سے ایمان میں جو ہم سے پہلے وہ ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ولا تج آلفی قلوب ناغلن اور اے اللہ نہ بنا فی نہ ہمارے دلوں میں غلن کوئی حسد للذین نہ آمنو ان لوگوں کے ساتھ کے جو ایمان لائے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے ساتھ کوئی بیر نہ ہو اور ہمارے دلوں میں ان کے ساتھ کوئی حسد نہ ہو ربنا نائن نہ الرحیم اور اے ہمارے رب بے شک آپ رعوف نرمی کرنے والے شفقت کرنے والے اور رحيم بڑے مہروبان ہیں بعد والوں پر کہ جو آتے ہیں مال فہم ان کے لیے بھی حصہ ہے لیکن ان کی صفت قرآن نے ذکر کی کہ وہ ایک تو ان صحابہ کرام کے لیے دعائیں مانگیں گے اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی دعا میں یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی حسد وہ نہ ہو اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ ان کا فتویٰ یہاں پہ تمام علماء مفسرین وہ ذکر کرتے ہیں امام مالک کسی آیت سے استدلال کرتے تھے کہ جو شخص بھی اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہے فلاح صلح حق فی فع المسلمینہ تو اسے مسلمانوں کے مال فے میں اس کے لیے کوئی حصہ وہ نہیں ہے یعنی مسلمانوں کو آئندہ تا قیامت جو بھی مال وہ اسی طرح وہ حاصل ہوگا تو یہ مال فے یہ تو معاشرے کے جو مستحق طبقات ہیں تو یہ انہیں یہ ملے گا یہ ملے گا اور یہ ان میں یہ مال یہ تقسیم ہوگا اور یہ اس وقت کا جو مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے تو یہ اس کے دید ہے کہ وہ اس مال کو کہاں کہاں پہ وہ خرچ کرتا ہے اس کے پاس یہ اختیارات ہیں تو جو شخص بھی صحابہ کرام کے ساتھ کسی بھی صحابی کے ساتھ وہ بغض رکھے گا تو مسلمانوں کے اس مال فہ میں اس کے لیے کوئی حصہ وہ نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ انہیں مغفرت کی دعا تو نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ حسد کرتا ہے اور یہ ان پر لان تان یہ کرتا ہے یہ ان پر یہ لان تان یہ کرتا ہے بعض لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگاتے ہیں خلافت اور ملوکیت میں مودودی نے حضرت عثمان پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں یہ کی اسی طرح روافذ کی کتابوں میں حضرت عثمان پر بہت زیادہ اعتراضات یہ کیے گئے ہیں حالانکہ اس سے پہلے بھی غزوہ ہنین کے موقع پر جب اللہ کے پیغمبر نے مال غنیمت تقسیم کیا تھا یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا غزوہ ہنین کے موقع پر کہ اللہ کے پیغمبر نے وہ جو حنین میں کثرت سے غنائم وہ حاصل ہوئے تو جعرانہ کے مقام پہ اللہ کے پیغمبر نے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا تو رسول اللہ نے جو ابھی ابھی فتح مکہ میں جو نئے مسلمان جنہیں طلقہ کہا جاتا ہے جو نئے مسلمان تھے جن کے دلوں میں ابھی اسلام راسخ نہیں ہوا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے بطور تالیف قلب کے کیونکہ زکوٰۃ کے مصارف میں معلفۃ القلوب یہ بھی آتا ہے تو ان کے دلوں میں اسلام کو راسخ کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے حالانکہ وہ مالدار لوگ تھے تو اللہ کے پیغمبر نے اس اس غنیمت میں انہیں کافی سارا مال وہ دیا ہے حضرت سعد ابن بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے لوگوں کو بلایا اور انہیں غزو ہنین کے اس مالِ غنیمت میں سے کافی سارا مال دیا حضرت سعد نے رسول اللہ سے کہا کہ یہ ایک شخص ہے ایک صحابی ہے جو اے ابن اے اللہ کے پیغمبر آپ نے اس صحابی کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں کچھ نہیں دیا حالانکہ یہ دین پر بڑا ثابت قدم رہنے والا یہ شخص ہے اور یہ دین پر ثابت قدم رہنے والا یہ شخص ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سعد نے کہا کہ آپ اس کو مال کیوں نہیں دیتے اور اللہ کے پیغمبر نے نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یہ تو مومن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو مال دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس کی بنسبت نسبت زیادہ پسند ہوتا ہے اور میں اس لیے اس شخص کو مال دیتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالی اس کو جہنم میں وہ آندے مو وہ نہ ڈال دیں یعنی وہ اسلام سے کہیں پھر نہ جائے مطلب یہ کہ جو پکا مسلمان ہوتا ہے اور جس کے دل میں اسلام راسق ہوتا ہے اور جس کے ایمان کے سلسلے میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا تو میں اسے ایمان کے حوالے وہ کر دیتا ہوں اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں کہ جن میں جن کے دلوں میں ابھی تک اسلام کا وہ پودا وہ ابھی تک پورا تر پوری طرح وہ جمع نہیں ہے تو میں انہیں اس لیے دیتا ہوں کہ کہیں وہ اسلام سے برگشتہ نہ ہو جائیں اور کہیں اپنی عاقبت کو وہ خراب نہ کر لیں تو اسی وجہ سے میں انہیں دیتا ہوں تو یہاں پہ بعد میں آنے والے لوگوں پر یہ لازم کیا کہ وہ اپنے سے آگے صحاب کرام ان کے لیے دعائیں مانگے اور یہ ان پر لازم کیا گیا ہے تو یہاں پہ مال فہ کے جو مصارف تھے وہ عیسایت پہ وہ ختم ہوئے مال فہ یہ ان غریبوں کے لیے یہ ان غریبوں کے لیے ہے کہ جن جو ہجرت کرنے والے ہیں اللہ وہ لوگ کہ جو نکالے گئے من ہم اپنے گھروں سے واموالہم اور اپنے مالوں سے یبدغون فضلا اور وہ چاہتے ہیں مہربانی اللہ کی طرف سے ورضوانن اور اللہ کی خوشنودی رضا مندی وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اولائکہ ہم الصادقون یہی لوگ یہ سچے ہیں اپنے ایمان میں والذین تبوہ الدارہ اور وہ لوگ کے جنہوں نے ٹکانہ بنایا ہے الدارہ اس دارِ اسلام کو یعنی مدینہ کو وَلْ ایمانَا اور وہ ایمان لائے ہیں من قبلہِ ہی ان مہاجرین کی آمد سے پہلے يُحِبُّونَ وہ محبت کرتے ہیں من ان کے ساتھ حاجرِ الیہِم کہ جنہوں نے حجرت کی ہے ان کی طرف اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں حاجتن کوئی تنگی مِمَّا مم اُوتُو اس مال کی وجہ سے اُوتُو کے جو ان مہاجرین کو دیئے گئے وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَل اور وہ ترجیح دیتے ہیں اور وہ ترجیح دیتے ہیں اوروں کو اپنی ذاتوں پر اگر خود ہو ان کو احتیاج خود انہیں بھی احتیاج ہوتی ہے لیکن وہ اوروں کو ترجیح دیتے ہیں وہ میوں کا شوہ نفسی ہی اور جو کوئی بچایا گیا اپنے نفس کے بخل سے تو یہ لوگ یہی کامیاب ہیں ولدین جاؤ ممبادہ اور وہ لوگ کے جو آئے ان کے بعد یہ قولونا اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے سبقت کی ہے ہم سے ایمان میں ولا تجال اور تو نہ بنا ہمارے دلوں میں غلن کوئی حسد للذین ان لوگوں کے ساتھ آمن کے جو ایمان لائے ہیں رب بنا ان نہ روف الرحیم اے ہمارے رب بے شک تو رعوف ان تو نرمی کرنے والا اور تو رحم کرنے وا اور تو نرمی کرنے والا شفقت کرنے والا رحیم اور بڑا مہروبان ہے واخر دعوانہ انہمد اللہ رب العالمین